بولے اے ہماری قوم ہم نے ایک کتاب سن کے موسا کے بعد اتاری گئی اگلی کتابوں کی تزد فرمائی حق اور سیدھی راہ دکھائی